مین اللہ فرقوش وقال دعوت کے ذمہ داران اور متعلق مالیگاؤں کے ذمہ داران اور متعلقین دیگر سامعین کرام جیسا کہ آپ نے سنا منہج سلف کے سلسلہ وار دروس کے ضمن میں آج کے آخری درس کا عنوان ہے سلفی منہج اور اہل بدت اس عنوان کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں گفتگو کے کہ اہل بدت کے تعلق سے سلفی منہج کس رویے برتاؤ اور سلوک کا تقاضا کرتا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ان سے تعلق اور وابستگی کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اور اس طریقے کے اور بھی کچھ ضمنی باتیں لیکن آج کے درس کے محدود وقت میں میں صرف ایک انتہائی اہم پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے یہاں آج کے ماحول میں جبکہ میڈیا اور خاص طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اہل باطل اہل بدت کا یہ وتیلا رہا ہے کہ لوگوں کو مختلف قسم کی خوشنما باتوں ناروں کے ذریعے سے فرختہ کر کے اپنے جال میں پھانستے ہیں لہذا ہر شخص علی بصیرہ, بینا اور دلیل کی بنیاد پر اپنے دین کو اختیار کرے اس لیے آج ہم اس, اس پہلو پر گفتگو کریں گے کہ ایک شخص کا اہل بدت کے پہچاننے اور اہل بدت کے ساتھ ان کے تعلق کا کیا معاملہ ہونا چاہیے ہمارے خاص طور سے نئی نسل کے نوجوان مرد ہو یا خواتین ہو وہ کچھ لوگوں کے خوشنما ناروں سے ظاہری شکل کی چمک دمک سے متاثر ہو کر ان کی بداعت سے صرف نظر کرتے ہوئے ان کی بعض خوبصورت باتوں کی وجہ سے دام فریب کا شکار ہو جاتے ہیں میں پڑ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیسی قیمتی متا اور سرمایہ کو ضائع کیا ہے کس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ پر ڈال دیا ہے زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اس لیے کہ محدود وقت تو بڑا محدود ہے نصوص میں پیش کروں میں نے حمد و سلاد کے بعد قرآن مجید کے دو تین مقامات سے اللہ تعالی کے ارشادات آپ کے سامنے پڑھے پہلی آیت سوریا نام کی مشہور آیت کا ٹکڑا ان دینہم وکانو وکان و فی لشمین اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دن جن لوگوں نے آپ کے دین کو جدا جدا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کن لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے جو قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے دین کو ٹکڑے میں بانٹ دیا جتنا ہٹ رہے ہیں اتنا وہ حق سے الگ ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اور اتنا وہ گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں تو اب جو بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سبیل سے سیرات مستقیم سبیل الرسول سبیل المومنین سے جو جدائی اختیار کرتا ہے اور دین کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وکانو و شیان اور وہ گروہ گروہ بن گئے فرقے بن گئے لستا منہ فیشے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں اس کا مطلب یہ اختصار کے ساتھ زیادہ سمجھیں غور کریں کہ اللہ نے کہا اہل بدت کا دین سے دین کے صحیح راستے سے ہٹنے والوں کا آپ سے تعلق نہیں جب ان کا نبی سے تعلق نہیں ہے تو ہمیں ان سے تعلق جوڑنا چاہیے کیا یا ہم ان سے تعلق جوڑ کر دین سے نبی سے تعلق بنا رہے ہیں کیا سوال ہے اور سوال کا جواب بھی واضح ہے کہ نہیں دوسری آیت جو میں نے پڑھی تقریباً اسی معنی کی سورہ الروم کی مشہور آیت و لاتکون کہ لوگوں تم یہاں نبی سے خطاب کر کے کہا کہ آپ کا ان سے تعلق نہیں. یہاں اس آیت میں روم کی آیت میں کہا کہ تم لوگ لاتکون مشرقین میں سے اہل شرک میں سے نہ بن جاؤ مینل ندین فر رکھو دین اہم ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا جدا جدا کر دیا اور وہ گروہ گروہ میں بٹ گئے اس کا واضح طور سے دو پہلو غور کرنے کے لائق ہے کہ مشرقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو تقسیم کیا یعنی یہ مشرقین کا طریقہ ہے اور جو فرقہ بندی کی راہ پر جاتا ہے اہل حق قرآن حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے ہٹ کر جتنا دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اتنا وہ مشرقین کے منہج پر چڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر نہیں یعنی تفرق کا منحج مشرقین کا منحج ہے اس سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف منع کیا ہے اسی طرح سورہ عال عمران میں جہاں شروعات کی اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر ایک سو ایک ہے ایک سو سے وہ آتا سم بے حب اللہ کہ تم اللہ کی دین کو اس کی رسی کو قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو سب مل کر پکڑ لو الگ الگ نہیں جدا جدا نہیں غلط فر اور فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ اہل علم نے بتایا کہ اللہ نے جب یہ جملہ کہا کہ اللہ کی رسی کو قرآن و سنت کو پکڑنا ہے فرقہ بندی سے بچنا ہے تو اس میں گویا تغائر اور تضاد ہوا کہ اگر آپ فرقہ بندی میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرآن و حدیث کو پکڑا نہیں ہے آپ نے قرآن و حدیث کو پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب آپ فرقہ بندی سے بچ گئے اور جس قدر آپ قرآن حدیث کو چھوڑیں گے اس قدر آپ کے اندر اختلاف تفرق پیدا ہوگا وہ لوگ ذہن نشین رکھیں منکرین حدیث اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے قرآن حدیث پر چلنے اور اس پر شدت برتنے کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اہل الحدیث یا قرآن حدیث پر تمسک کرنے والے التزام کرنے والے شدت پسند ہے جی نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں وہ جماعت پر ہیں وہ حق پر ہیں وہ تفرق سے فرقہ بندی اور گروہ بندی سے اختلاف سے بچے ہوئے ہیں انہیں آیتوں کے اخیر میں ایک سو پانچ نمبر کی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کل نذینہ تفر رق اختلف تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جن لوگوں نے فرقہ فرقہ, فرقہ جو فرقے فرقے میں بڑھ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے ممبا دا جا احمل بینات بعد اس کے کہ ان کے پاس یعنی واضح اور روشن کون لوگ ہیں وہ آپ اٹھائیے تفسیر کے کتابیں صحابہ تابرین طب تابرین دین موتبر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود نصارہ ہے جس کے بعد ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمائے کہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹے ان کے جیسے مت بن جانا اب جو بھی اس امت میں زیادہ حق سے قرآن و حدیث اور صحابہ کے منحج سے ہٹتا ہے وہ یہود نصارہ کی سنت پر چڑھ رہا ہے نبی کی سنت سے ہٹا ہے آپ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اہرے غیرے کی بات نہیں ہے رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بڑو فرقہ بندی کو اختیار مت کرو اس کا مطلب یہ کہ کسی جماعت کسی فرقہ کسی نئی تنظیم کسی نئی فکر سے وابستگی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت ہے منہجلف سے علیحدگی ہے الجماعت سے جدا ہونا ہے بہت سے فرقے پیدا ہوئے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبہ کے صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہو خارجی خارجیت رافضیت قدریت جبریت پھر اس کے بعد ہاں جہمیت اشاریت ماتریدیت کلابیت پھر اس کے بعد تصوف پھر یہ تقلیدی مذاہب جس میں التظام اور شدت اختیار کی گئی اس طریقے سے ان زمانوں میں جو جو گمراہی پیدا ہوئی اہل سنت و کے اساتین اور علماء دین اور ام کرام نے ان کا بھرپور رد کیا حق کے دیر حق کے راستے کو قرآن و سنت کے منہج کو صاف کیا اور لوگوں سے واضح کر دیا کہ اگر آپ ان کے راستے پر چلو گے ان کے پیچھے چلو گے کوئی بھی امام اگر کسی نئی فکر اور نئے مسلک کی بنیاد ڈالتا ہے تو وہ اپنے کچھ اصول ذاتے تیار کرتا ہے ماضی کا ہو یا حال کا ہو یہ ماضی کی باتیں تھی جو میں نے فرقوں کے نام لیے آ, یہ جو تصوف کے سلسلے ہیں ان کے مشائق اور ان کے بنانے والے باطنی فرقے ہوں ظاہری فرقے ہوں اہل بدت کے جتنے بھی گروہ ان کے پیشوا نے نے مذہب نے جو اصول بنائے وہی اصول ان کی بنیاد اور مرجع بن گئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی جو ہے موتلی اور موتض کے اصول سے الگ ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہے اور حسن المنا سید قطب مولانا محدودی رحم اللہ کے فکر اور ان کے اصولوں سے الگ ہے تو پانیان کے اصول کو اگر آپ کسی مسئلہ کسی جماعت سے تنظیم سے فکر سے وابستگی اختیار کر رہے ہیں تو آپ اس کی فکر کو اختیار کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں اور قرآن و حدیث کے مقابل اسے متعین کر رہے ہیں دین بنا رہے ہیں غور کریں یہ کوئی معمولی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے اصول کی بات ہے اللہ تبارک تعالی نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ تو لوگوں نے کہا یہود و سارا ہے اور وہ جن لوگوں کی طرح ہونے سے منع کیا وہ یہود نصارہ ہے حتیب ابن عباس اور دوسرے مفسرین صحابہ و سلف کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس امت میں ان لوگوں کے جیسے ہو گئے وہ اہل بدت ہیں اہل الحوا ہے ہوا پرست قرآن مجید میں میں نے اس پر مستقل خطبہ دیا بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہوا خواہش کی پیروی مت کیجیے ہوا ہے کیا قرآن حدیث کے خلاف جو بھی بات اختیار کی جائے وہ ہوا ہے جو بھی بدت ہے وہ ہوا پرستی ہے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے منع کیا ہے ان لوگوں کے جیسا اب اس امت میں جو لوگ فرقہ بندی کو اختیار کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کسی بات کے پیدا ہونے والے فرقے سے جوڑتے ہیں کسی ایسی تنظیم فکر جماعت کو اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اس کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں فلا جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ صحابہ اور سلف کے منہج سے جتنا اختلاف اس جماعت کا ہے اتنا ان سے الگ ہو رہا ہے فرقہ بندی میں پڑھ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے اللہ تبارک جاسیہ کی ایک آیت اور پڑھ کے آیتوں کو یہی روکوں اللہ نے فرمایا سورہ جاسیہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جعلنا کا شری آئی ملن عمر پھر ہم نے آپ کو شریعت کی ایک راہ پر ایک معاملے پر قائم کر دیا کھلے راستے پر متعین کر دیا نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کو ایک شریعت دے دی اور اس پر چلا دیا قائم کر دیا فتب ہاں لہٰذا آپ اسی کی اتباع کیجئے اسی پر لگے رہیے کوئی دوسرا راستہ اختیار مت کیجئے آگے کہا اگلا جملہ اہم ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے ولاب احوال اللہ لگایا ہے نمود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے دنیا میں جتنے بھی اہل بدت ہیں کسی بھی قسم کا شرک و بدت قرآن حدیث کی مخالفت اختیار کرتے ہیں وہ کتنی بھی دانشوری کا مظاہرہ کرے وہ اس معاملے میں لا علم ہے نادان ہے جاہل ہے جو شخص قرآن حدیث کی جتنی مخالفت کرے گا وہ قرآن حدیث کا اتنا جاہل ہے لا علم ہے نادان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے قابل مذمت نہ ہو تعویل کی بنیاد پر عذر کی بنیاد پر ہر انسان ہر بات کو نہیں جانتا نبی کے بعد کوئی انسان معصوم نہیں ہے قطع ہو سکتی ہے لیکن اس کی خطا کے باوجود کوئی اس کا ماننے والا اس کو اپنی شخصیت کے لیے اپنے لیے آئیڈیل نمونہ بنانے والا شخص اس کی غلط باتوں کی بھی پیروی کرتا رہے تو وہ قرآن حدیث کے ان احکامات کی مخالفت کر رہا ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو شریعت دی گئی ہے اس پر قائم رہیے اسی پر لگے رہیے دوسرے لوگوں کی پیروی مت کیجیے تو ہم اس کو آپ کو نبی کے ذریعے سے اصول ہے کہ اللہ امرو امر تبیع لم کہ کسی اسوا کو اگر اللہ کی طرف سے حکم دیا جائے تو اس کے متبعین کو خود بخود حکم دیا جا رہا ہے جب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تارے متبعین مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ دوسرے لاہم لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی ہے اللہ نے جو شریعت آسمان سے نازل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں سنت کی شکل میں اور اسے اس طرح سے صحابہ کرام نے مانا سمجھا عمل کیا عقید عمل عبادات اخلاق کے طور پر اختیار کیا بھی ویسا ہی کرنا ہے تو کہ بعد کچھ اس میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو ہماری زبان میں گفتگو کریں گے اور دعوت دیں گے جہنم کے دعا جہنم جہنم کے راستوں کی طرف دروازوں کی طرف دعوت دیں گے ام من نا وہ ہمارے درمیان سے نا ہماری زبانوں میں گفتگو کریں گے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں نے پچھلے درس میں بھی کہا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میری جانب سے لوگوں تک بات کو پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی حدیث آیت ہے جین کا حصہ ہے کہ آپ کی یہ بات پہنچائی جائے عوام تک لوگوں تک کہ دنیا میں فرقے ہوں گے گمراہیاں آئے گی فرقہ بندیاں ہوگی ایسی شکل میں ہم کو کیا کرنا ہے اللہ کے حضرت الحمد نے پوچھا تو آپ نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امام تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو امام کی سموتا تحریکیت خارجیت امام کی سموتاعت سے خلاف کرتی ہے حاکموں پر کفر کا قتوا ڈال دیا اور ان کی مخالفت پر آمادہ کر دیا جو یہود نصارا کی دشمن دین کی ایک بڑی چال ہے کاش موقع ملے تو میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں آگے آ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جماعت المسلمین اور ان کے مسلمانوں کی جماعت کون ہے جو قرآن و حدیث کو ماننے والی ہے یہاں میں ایک حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک شاندار قول سنا دوں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہیں قرآن و حدیث پر قائم ہے تو آپ اکیلے حق پر ہیں اکیلے معیار کیا ہوا جماعت کا کسی جماعت کے مسلمانوں کی جماعت کے جماعت ہونے کا معیار کیا ہے قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے پر قائم ہونا یہی یہ بھی پتہ چلا عبداللہ بین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں بینس شطور یا اقتضاء الس یا اقتضاء القول کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مسعود یہ کہہ رہے کہ تم حق پر قائم رہو اگر اہل بیدت سارے بن جائیں تو تم قرآن حدیث اور صحیح دین پر قائم رہو سب سے الگ رہو اور تم اکیلے ایک جماعت رہو گے مطلب بیدل سے تعلق نہیں جوڑنا ہے مسلمانوں سے کٹ کر ہٹ کر جو گروہ بن گئے ہیں ان سے آپ کو ہم کو وابستہ نہیں ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے حضرت نے پوچھا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت اور امام نہ ہو تب کیا, کیا جائے تو آپ نے فرمایا فاتق کل, کل ان تمام فرقوں سے گروہوں سے الگ ہو جاؤ علامہ کرتبی وغیرہ اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد فتروں کے زمانے میں جب اتنے شباب پر ہوں اس وقت کی بات ہے اور یہی علامہ کرتبی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پہلے بدت کے جتنے بھی گروہ ہیں فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے ان سے جڑنا نہیں ہے ان کی طرف نسبت نہیں کرنا ہے اس موضوع پر عرب علما میں باقاعدہ مستقل کتابیں اور رسالے آج کے زمانے میں لکھے گئے ہیں ہاں اب آپ یہ آیتیں اور یہ دو تین حدیث جو میں نے بتائی اس کے, اس کے سامنے وہ حدیث بھی رکھیے جو بار بار گزرتی ہے کہ اس امت میں ترہتر فرقے ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اور وہی الجماعت ہوگی وہی وہ طریقے وہ, وہ جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے آپ سب جانتے ہیں سنن کی روایت کو یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان کے سامنے کیا یہ سوال یا نشان قائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ غور کرے کہ ہمیں کس جماعت سے جڑنا ہے کس راستے پر چلنا ہے اور کن جماعتوں سے الگ ہونا ہے کن راستوں سے بچنا ہے یہ پہلا سوال ہے دین کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے جو ہر انسان کے سامنے ہونا چاہیے پہلے درز میں میں نے بتایا لہذا آپ اور ہم کو اس کی پہلے پرکھ کرنی ہے چانچنا ہے علم حاصل کرنا ہے اگر ہم اور آپ جان نہیں سکتے تو قرآن نے کہا فصل ذکر ان کن تم لاتا احلا بون اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو معلوم نہیں ہے اہل ذکر کون ہے قرآن حدیث اور صحیح بات کو جاننے والے علمائے ربانی ایرا خیرا لتھو خیرہ نہیں جو دین ٹھیک سے جانتا نہیں وہ نہیں جو شرک اور بدت میں کھلے طور پہ مبتلا ہے وہ نہیں اہل ذکر ذکر قرآن اور حدیث کو کہا گیا ہے شیخ سعدی نے کہا کہ جو اہل ذکر ہے قرآن حدیث کو جانتے ہیں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو ان سے رابطہ قائم کرنا ہے یہاں یہ بھی پتا چلا کہ علماء کی کیا اہمیت ہے عام لوگ علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے مسلم معاشرے میں علما کا اٹھ جانا علم کا اٹھنا ہے علما کی ناموجودگی قیامت کی نشانی ہے جس سے جہالت گمراہیاں فتنے پھیلیں گے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے اس کا موقع نہیں ہے اہل علم نے اس پر لمبی چوڑی گفتگو کی بتایا کہ دیکھیے جب علما نہیں رہتے ہیں تو کیا گمراہیاں آتی ہیں خارجی صحابۂ کرام کو کافر قرار دینے والے حتیف نے عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے ان سے پوچھا تمہارا کیا اعتراض ہے حضرت علی سے مسلمانوں کی جماعت سے جو تم نے علاحدگی اختیار کی تین اعتراض کیا موقع نہیں ہے کہ اسے پیش کروں تینوں کا جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کی روشنی میں دیا دو ہزار یا چار ہزار مجھے ذرا شک ہو رہا ہے چار ہزار خارجی اسی وقت توبہ کر کے حضرت ابن عباس کے جواب کی بنیاد پر طائب ہو کر اہل سنت سے جڑ گئے خارجیت کو چھوڑ دیا یہ عالم کی برکت ہے صحیح رہنمائی کی دلیلوں سے سمجھایا تو گمراہی سے توبہ کر لی ایسی پچاسوں بلکہ سینکڑوں مثالیں تاریخ میں پیش کی جا سکتی ہیں صحابہ کے دور میں اور بعد میں علماء کی یہ اہمیت ہے مسلمانوں کے جو حکام جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر چل رہے ہیں چاہے ان کے اندر کچھ بشری خامیاں ہوں ان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے فطے امام احمد بن امبل اور سلف کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہم کو کہا جائے کہ تم ایک دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی تو میں اپنے لیے نہیں کروں گا مسلمانوں کے حاکم کے لیے کروں گا اس لیے کہ اس کے حاکم کا درست رہنے میں تمام مسلمانوں کا فائدہ ہے طاقت ہے بھلا ہے اور میں اپنے لیے دو مانگوں تو یہ میری ذات کے لیے ہوگا میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو جدید دور کی تحریکات ہیں یہ علماء اور حکام کی سموت آج سے الگ کرتی ہیں ابھی میں نے کہا اہل علم سے رجوع کیا جائے ان سے پوچھا جائے سوال کیا جائے اہل ذکر سے ذکر کے بارے میں پوچھا جائے ذکر کی روشنی میں پوچھا جائے یعنی قرآن و حدیث کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اہل ذکر بھی کہیں کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے تو آپ کا ماننا ضروری نہیں ہے میں یہ کہوں کہ حرام ہے تو آپ مت مانیے لیکن میں یہ کہوں کہ سود اللہ کی کتاب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حرام ہے تو اب آپ کا ماننا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کی بات ہوگی یہی بات اگر سمجھ لے تو لوگ تقلید شخصی چھوڑ دیں میرا یہ کہنا کہ سودام یہ میری بات ہے جین نہیں ہے میرے سے مراد صرف میں نہیں ہوں حض امام منیفا امام شافی امام مالک امام احمد امام بخاری امام مسلم امام موزائی جو بھی امام ہو جو بھی بڑے سے بڑا ہو کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو یہ اس کی بات ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اب اس کی بات نہیں ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی اب ماننا ضروری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتابوں سننا اور اس کا اختیار کرنا فرض قرار دیا اس سے ہٹنا یہ کہا کہ یہ جہنم کا راستہ ہے وہ ہمیشہ والے میں ہویا جب ہم نے یہ جانا تو ہم کو یہ فکر ہونا چاہیے اہل ذکر سے پوچھنا چاہیے اور ہم کو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو دین ہے جو ہم عقید عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں جتنے لوگوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہیں اس سوال پر جو ہر انسان کے لیے صرف مسلمان ہی نہیں مشرک کافر یہودی نصار, نصرانی ہر ایک کی زندگی کا پہلا سوال ہونا چاہیے کہ میں کون سا دین کون سا عقیدہ کون سا منہج اختیار کروں جس سے میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہوں پہلا سوال تحقیق کی تحقیق طلب ہے آپ سوچئے کہ آپ نے جو دین اور عقیدہ اختیار کیا کہ کی بنیاد پر آج ہم میں سے عقیدے کی اصطلاح میں اکثر لوگ مسلمت دار ہیں گھر کے مسلمان مسلمت ال نہیں ہے یعنی اختیار کرنے والے مسلمان ماں باپ کا جو دین طریقہ مسلب تھا ہم نے اسی کو حکمان لیا اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اسی کو قبول کر لیا جہاں ہم کو کوئی شہرت نظر آئی کہ اس کا بڑا آج کل ہنگامہ ہے شوہرا ہے غلبہ ہے اس کے پیچھے چلنے لگے خوشنما نعرے نظر آئے اس کے پیچھے چلنے لگے کیا یہ دین ہے دین اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے فالوور ہیں اتنے بڑے فلاں فلاں ہیں یہ میرے سامنے کتاب مقدمے میں بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی انہوں نے لکھی کہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کا دین اللہ کی کتاب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر منحج پر ہے یا نہیں ہے یا پھر آپ نے اپنے دین کو دنیاوی مقاصد اور اپنے آپ کی فہم اور سمجھ پر کہ جو اچھا لگ رہا ہے لے لے رہا ہوں جو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو قبول کر رہا ہوں دنیا کے کچھ فائدے گھٹیا فائدے کہ مجھے یہ مسلق اختیار کرنے سے یا یہاں ان لوگوں کے ساتھ جانے سے مجھے جو ہے میری دکان اچھی چلے گی میرا دواخانہ اچھا چلے گا میرا کاروبار بہتر ہو جائے گا مجھے منصب ملے گا مجھے عہدہ مل جائے گا اس بنیاد پر آپ کسی جماعت سے دین سے وابستہ ہو رہے ہیں تو یہ دنیا کا گھٹیا فائدہ ہے دین اور آخرت کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے بدلے میں اور باطل اور اہل مدت کا ایک طریقہ اور وتیرہ ہے یہ انہوں نے لکھا پہلی وجہ تو یہ کہ لوگ غلط مسلک میں کیوں پڑھتے ہیں ایک تو عام جہالت کی وجہ سے دام فریب میں مبتلا ہوتے ہیں جاہل ہیں سمجھتے نہیں ہیں اور عقل کا استعمال کرنا بھی نہیں چاہتے غور و فکر کرنا بھی نہیں چاہتے تو یہ عذر نہیں چلے گا قیامت کے دن اللہ کے پاس کہ ہم کو تو سمجھا نہیں باطل کو قبول کر لیا تو ورنہ غیر مسلم تو دور کے لوگ وہ زیادہ اہل عذر ہو جائیں گے آپ مسلمان ہیں آپ جانتے ہیں اللہ کی کتاب قرآن ہے نبی صلم کی سنتیں ہمارے لیے واجب التبا ہے تو پھر آپ قرآن حدیث کو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہر مسئلے میں اس کا منہج کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جاہلو آدمی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے گمراہی کی کہ آدمی کو دنیا کے کچھ مقاصد مطلوب ہوتے ہیں اور اہل بدت یا باطل پرستوں کا یہ وتیرا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے لوگوں کو خریدتے ہیں وہ ایک مولوی صاحب جو صحابہ گرام پر و رشنی ابھی ان کی واٹس اپ پر تصویریں آ رہی ہے وہ امام حرم کو کہہ رہے ہیں کہ تلوے چاٹ رہے ہیں آدمیوں کے اور یہاں خود تلوے چاٹتے ہوئے تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابری مسجد دے دینی چاہیے سلمان صاحب کون تلوے چاٹنے والا ہے ہم پہچانتے نہیں ہیں آنکھیں بند رکھی ہے لوگوں نے متحقین نے چوننا, جاننے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ کون ایمان فروش اور ضمیر فروش ہے اور اتنا ہی نہیں تیسری شکل یہ بنتی ہے انہوں نے جو بیان کیا کہ تیسرا جو لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے ہیں کہ ارے دیکھو ہمارے مسلک میں ہماری تائید کرنے والے اتنے بڑے فلاں عالم ہیں فلاں مفکیر ہیں فلاں پروفیسر صاحب ہیں اتنی بڑی بڑی شخصیات ہمارے سامنے ہیں مفکیر اسلام ان کو فلاں ایوارڈ ملا واٹس اپ پہ اتنے لائک کرنے والے اس کے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہے اس طریقے سے وہ آپ کو یا عام آدمی کو جاہل آدمی کو فریفتہ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں آ بھی ہی جاتے ہیں اتنی بھیڑ یہ بھیڑ دلیل ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں بام سیف دلتوں کی جو تنظیم ہے جلسوں میں کانفرنسوں میں سب سے زیادہ تعداد ان کی جمع ہوتی ہے ایک لاکھ سے کم ہوتا ہی نہیں ہے جلدی ان کے یہاں کئی کئی لاکھ ہوتے ہیں ایک ایک پروگرام تو بھیڑ دلیل ہے دلیل ہے ٹی وی چینل پہ آنا تو مسلمان اہل حق کو تو خاص طور سے کاٹا جاتا ہے چینل میں نہیں آ پاتے لیکن ہمارا نوجوان اسی سے متاثر ہو جاتا ہے تو یہ لوگ فریفتہ کرتے ہیں اور جب آپ ان سے گئے ان میں سے کسی بھی شکل پھر اس میں ایک اور بھی ہے اہل باطل کا طریقہ کہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں اہل حق پر الزام تراشی کرتے ہیں جیسے ابھی امام احرم پر الزام لگایا گیا اور دھوم سے بے شرمی کے ساتھ موٹی کھال یہ الزام تراشی کی یہ بات جب کھل گئی کہ یہ جھوٹ تھا تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے معافی بھی نہیں مانگتے غور بھی نہیں کرتے کہ ہم نے جھوٹا الزام لگایا دعوت دین جھوٹ کی محتاج نہیں ہے اب جو لوگ حدیثوں کو بیان کرنے میں ہمارے یہاں جماعت تبلیغ ہے فضائل کے نام پر اہل تصوف اور یہ جماعت تبلیغ دھوم سے جھوٹی حدیثیں بیان کرتی ہے من گھڑت ضعیف اگر آپ بیان کریں تو یہ ہمارا کام نہیں ہے جب آپ کا کام نہیں ہے تو بیان کرنا بھی آپ کا کام نہیں ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے تو آپ اس کے مکلف نہیں ہے کہ حدیث بیان کریں دین کی نمائندگی کرے دین کی نمائندگی کہا کس کو ہے جو عالب ہو جہالت کے ساتھ دعوت کا کام نہیں ہوتا یہ بھی سلف کے مرحج کے خلاف ہے آپ دیکھیے یہ جماعتوں کے طریقے وتیل اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ وہ جو تحریکیت ہے وہاں جب آپ ان سے جڑ جائیں گے تو اب دیکھو ہمارے پاس فلا و ہے فلا عالم ہے ان کو یہ ایوارڈ ملا اور اس کے جواب میں اب وہ اپنے مخالف علماء علماء کباڑ کو گالیاں دیں گے کہہ رہے یہ بکے ہوئے ہیں یہ تو ایسے ہیں ان کے ساتھ مت جاؤ ان کی بات مت سنو ان کے فتوے تو سرکاری درباری انداز کے ہوتے ہیں پھر ان سے متعلق حکام کو بھی برا بھلا کہا جائے اگر خطرہ ہے تو سریت اختیار کرتے ہیں چوری چھپے پمفلیٹ بانٹنا لوگوں کو بھڑکانا ہاں غلط انداز سے تحریکیں چلانا یہ سرریت اہل علم نے لکھا ہے باقاعدہ موقع شاید نہ مل پائے اس کی تفصیل کا یہ باطنیہ کا طریقہ ہے یہود کا طریقہ ہے اسلام کا اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث کی تعلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ چوری چھپے آپ کوئی کام کریں اس طریقے سے یہ جو پچھلے زمانوں میں اخوان الصفا اہل رفض اور شیعہ آزرات کرتے تھے آج وہی ہمارے یہاں تقیے کے ساتھ چوری چپ کے اہل حق سے دور کرنے کے لیے مسلم حکمرانوں اور حکام سے بدزن کرنے کے لیے علماء حق سے دور کرنے کے لیے نوجوانوں کو نئی نسل کو بھڑکاتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے الزام اور جھوٹ تراش کر پیش کرتے ہیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ باطل ہمیشہ جھوٹ کا چکنی چپڑی باتوں کا استعمال کرتا ہے شیطان نے حلت آدم علیہ صلاح وسلام سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کو کھانا نہیں ورنہ نکال دیے جاؤ گے شیطان نے کہا کہ یہ درخت کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے جو جہنم جنت سے نکلنے کی وجہ تھی اس کو بتایا کہ جنت میں ٹکنے کا سبب ہے اور قسم کھا کے کہا قرآن نے کہا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں پیش کروں وقا سبا قرآن نے کہا کہ اللہ نے ابلیس نے حضرت آدم و ہوا کو قسم کھلا کر کھا کھا کر کہا کہ یہ شجرت الخل ہے ہمیشہ کی قدرت اس کو کھا لو تو ہمیشہ جنت میں کھا لیا ایسے ہی دنیا میں ہر باطل پرش جو ہے وہ چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ سچائی کیا ہے حق کیا ہے اور منہجے صحیح کیا ہے ہاں باتیں بہت ساری باقی ہیں میں سمیٹنے کے لیے علماء کی عبادت کی طرف ہوں دکتور محمد بن عبد العزیز کی عبارت کی کتابچہ جو پڑھا تھا اس کا آخر آخر کا ایک بات اسی سلسلے کا ہے ہم کو اہل ذکر سے پوچھنا ہے علماء کے بار سے پوچھنا ہے اور دلیلوں کی بنیاد پہ جاننا ہے تو انہوں نے آخر میں ڈھائی سفے میں بڑی پیاری بات کہی میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ سلفیت سلفی منہج اسلام کا صحیح نمائندہ مذہب ہے دین ہے خالص اسلام ہے قرآن حدیث اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کا طریقہ ہے جس کا حکم خود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ سلفیت کوئی گروہ کوئی فرقہ نہیں ہے دیگر گروہوں اہل بدت کے جماعتوں اور فرقوں کی طرح سلفیت سلفی منحج اہل الحدیث اہل السنہ وال گروہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی پیش کیے ہوئے راستے پر صحابہ کے اختیار کردہ منہج اور طریقے پر ہی قائم ہے اس سے ہٹے ہی نہیں تو الگ ہونے کا سوال کہاں ان نے فر رکھو دینوں جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا ٹکڑا کون کیا جو حق سے ہٹا یہ حق سے ہٹے ہی نہیں اور حق پر ہمیشہ قائم ہے تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے وابستہ رہتے ہوئے عالم اسلام میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باطل پرستی کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سلفی منہج بھی کہتے ہیں شیخ حسن البنا نے کہا کہ ہمارا دین جو سلفی طریقے پر بھی مبنی ہے اور صوفیوں کے طریقے پر بھی اختیار کی ہوئے دونوں کو لے کر چل رہے ہیں ہاں آگ اور پانی اکٹھا حق اور باطل اکٹھا ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں جماعت اسلامی والے میلاد پڑھو کہ مت پڑھو فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو میں اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں شیر کرو کہ نہ کرو بدت کرو کہ نہ کرو ایک ہو جاؤ دن کی تشریح اور بنیادیں جب بدل دی تو ولا برا اور ترجیحات میں تبدیلی آ گئی یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کی تشریح کے لیے ایک خطاب چاہیے ترجیحات بدل گئی کہ کس کو اہمیت دینا ہے کس کو غیر اہم قرار دینا ہے یہاں توحید جو سب سے اہم ہے غیر اہم بن گئی اتحاد و اتفاق جو توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کے نام پر گائے گا بیر گابن صحیح غلط سب اکٹھا چلاؤ شیرک اور بینک کو قبول کر لو یہ دعوت دی جاتی ہے جو کسی نبی کی دعوت کا حصہ نہیں ہے قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی دعوت اور منہج کا بالکل کوئی حصہ نہیں ہے چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ چند علما کے اقوال یہاں انہوں نے دو علما کا ذکر کیا اور میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں متعدد علما کے فتوے ہیں یہ کہتے ہیں کہ شیخ ابنباز سے سوال کیا گیا کہ ہم آپ کے شیخ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو خصوصی طور پر یہ توجی کریں یہ رہنمائی کریں جو لوگ کے کچھ دینی نام کی تنظیموں اور جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں جدید دور کی کچھ نئی جماعت پیدا ہوئی جماعتیں چل رہی ہیں کام کر رہی ہیں ان کی طرف نسبت کرنے میں گویا یہ سمجھتے ہیں کہ دین پسندی ہے اسلام پسندی ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کی کیا یہ نسبت یہ تعلق درست ہے شیخ ابنباز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا وقت کے امام تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ امل انتماعت اور مفتفا یہ نئی نئی جماعتوں کی طرف نسبت کرنا ہاں یہ معاملہ جہاں تک ہے فلواج و ترگوہا انہوں نے لمبے فتوحے کا کچھ تو اس کو ترک کر دینا واجب ہے ضروری ہے اور یہ کہ تمام لوگوں کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے فرض ہے لازم ہے اللہ کی کتاب اور رسول جی. اسی لیے اہل الحدیز جب ہم کہتے ہیں تو قرآن حدیث کی طرف نسبت کسی شخصیت کی طرف نسبت نہیں ہے اہل السنت وال جمع کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول اور صحابہ کے منہج کی طرف نسبت ہے کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے کسی گروہ کی شکل نہیں ہے یہ باقی جتنے لوگ ہیں کہیں شہر کی طرف نسبت ہے تو کہیں شخصی ہیں کی طرف یہ ہے تو کہا کہ سب کے لیے لازمی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کرے یہاں تک کہ شیخ ابن باز نے کہا بیچ میں کچھ عبارتیں چھوڑ کر انہوں نے نقل کیا کہ ولافر قیضا علی کا بڑی غور سے سنیے گا میرے پاس بیسوں عبارتیں ہیں اور میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کون سی بات آپ حضرات کے سامنے آج کے درس میں پیش کروں کون سی چھوڑوں کیونکہ وقت بہت محدود ہے اور ایک سے ایک قیمتی باتیں ہیں اہل علم کی کبار علم کی کہا کہ ولا فرق اس میں کوئی فرق نہیں ہے جماعت احوان المسلمین کی جماعت میں انصار السنہ ایک گروہ ہے ہاں یا الجمعیت الشرعیہ میں انصار السنہ پہلے سلفی سمجھتا تھا ہاں یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ انصار السنہ ہو یا جمعیت الشرعیہ ہو ہاں یہ بعض مسلم ممالک میں اس نام سے جمعیت پائی جاتی ہے یا جماعت تبلیغ ہو یا ان کے علاوہ دوسری جمعیات یا احزاب ہوں جو اسلام کی طرف نسبت رکھتی ہیں کیوں علامہ ابن باز نے یہ بات کہی یہاں دلیلوں کا ذکر نہیں کیا میں نے دلیلوں کا تذکرہ آغاز درس میں کیا کہ اللہ کے رسول اب یہاں جن جماعتوں کا نام لیا گیا ہے ان کی اپنی فکر ہے دینی فکر اور جب ان جماعت کے بنانے والے اور ان کے بڑے بڑے لوگوں نے وہ فکر اختیار کی تو ان کے ماننے والے ان سے وابستہ ہونے والے بھی ان افکار کو ضرور قبول کر رہے ہیں یا کم از کم اس کی تائید کر رہے ہیں لہذا جب آپ نے شیخ حسن المنا سید قطب رحم اللہ ان دونوں کی فکر کی تائید کی ان سے وابستہ کی, اختیار کی مولانا الیاس صاحب مولانا اشرف علی تانوی صاحب رہ اللہ یا دوسرے ایما اور شخصیات کی طرف آپ نے اپنے آپ کو جوڑا ان کی فکر سے جوڑا آپ نے تو جو ان کی فکر ہے اگر اس میں خطا ہے تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں اب جتنا ان کے اندر شرک ہے بدت ہے خرافات ہے دین قرآن حدیث کی مخالفت ہے وہ چاہے ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہو اشتحال ہو تو جتنی گمراہی ان کے اندر ہے اتنی آپ نے قبول کی اور حق سے دوری اختیار کی آپ نے گروہ بندی بدت کو اختیار کیا اہل بدت کے طریقے سے اپنے آپ کو جوڑ دیا اہل سنت کے طریقے سے آپ ہٹ گئے وہی کہہ رہا ہے شیخ ابن باز کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں میں سمت ہو جاؤ جو فرقہ فرقہ بن گئے ہاں اختلاف میں پڑ گئے مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ جو جدا جدا دین میں بڑھ گئے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے جو قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ وہ علیہ فن سلفی چنانچہ سلفی منہج کی روشنی میں مختلف جماعتیں وہ قدیم زمانے کی یعنی اس قدیم سے مطلب صحابہ کرام کے بعد جو پیدا ہونے والے بھی اہل بیدت ہوں یا جدید دور کی چو چودہ صدی ہجری میں پیدا ہونے والی جماعتیں ہوں ہاں اخوان المسلمین ہاں کب پیدا ہوئی جماعت تبلیغ کب پیدا ہوئی اور دوسری جمعت اور تنظیمیں میں برداغلام کادیانی کی نبوت جھوٹی نبوت ہا. یہ سب نوخیز ہیں ان کے بہت پہلے سے اللہ کا نازل کیا ہوا مکمل دین موجود ہے وہی نجات کے لیے اس میں کفایت ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان جماعتوں کی طرف انتشاب کرنا اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنا جو کہ اپنے آپ کو اسلامی دعوت کی طرف منسوخ کرتی ہیں یہ جائز نہیں ہے سلفی منہج کی روشنی میں کیوں آہ, کیوں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ جماعتیں اپنی بنیاد میں اپنی پیدائش اور پرورش میں آگے بڑھنے میں اپنے سفر میں اور چلنے میں منہد جو اختیار کر رکھا ہے یہ سلف کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں سلف کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا ہوتی ہے جب آپ نے کسی گروہ کو اختیار کیا تو آپ مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ گئے تو آپ نے گروہ پیدا بنا لیا فرقہ بنا لیا اختلاف کو اختیار کیا یہاں شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں قول نقل کر کے اس کی اجمالی طور سے انہوں نے پیش کیا کہ کسی فرد اور جماعت کا مسلمانوں کی جماعت یعنی سلفی جماعت اہل الحدیث کی جماعت سے الگ ہونا اہل السنت والجماعت سے الگ ہونا ہاں کیسے کسی عقیدے میں عبادت میں سلوک میں جس کو بعد میں ایجاد کیا گیا ہے اوشیار کے طور پر اصول کے طور پر قائد قواعد اور قانون کے طور پر جسے آپ اپنی جماعت کا قائدہ بنائے قانون بنائے اور اس کی طرف وہ نسبت کرنے والے ہیں ان سے جڑ کر اہل السنہ جماع اہل الحدیث سے الگ ہونا اور پھر ان کے جو دوسری جماعت سے آپ جڑ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ولا اور برا اختیار کرنا دوستی اور دشمنی اسی کی بنیاد پر کہ جو ہماری جماعت سے جڑے گا وہ ہمارا بھائی ہے دوست ہے ہمارے لیے قابل قبول ہے جو مخالف ہے اس کے موقع نہیں ہے یہی میں ذکر کر دو کہ آپ اخوان المسلمین کے رہبروں کی تحریروں میں پائیں گے جو یہاں موجود ہیں میرے سامنے حوالوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے حوالوں میں تحریروں میں پائیں گے اسے قبول مودودی اللہ کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے یہودی نسانی ہے اہل بدت ہے ہمارے مقابل سے اگر متفق ہوتا ہے تو ہماری جماعت کا حصہ ہے ہم اسے قبول کریں گے کیا نتیجہ نکلا اس کا عقیدے کو بنیاد ہی ہٹا دیا ولا اور برا کی جو بنیاد قرآن حدیث نے صحابہ نے مانی تھی اس کو آپ نے رد کر دیا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ امام حرم شیخ سدئی توحید والا عقیدہ ہے منہد سلف پر ہے حرم کے امام ہے عقیدے کی ساری در آپ کو ایک خل... غلط خبر ملتی ہے آپ ان کے خلاف محاذ کھول دیتے ہیں اس کے برخلاف ایران ترکی کے جو حکمراں ہیں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں دشمنان دین کا ساتھ دے رہے ہیں جن کے عقیدے میں واضح خرابی موجود ہے قرآن کو نہیں مانتے صحابہ کو گالی دیتے ہیں جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ان کو آپ دوست بناتے ہو ان جماعتوں کا جب آپ نے ان کے اصول کو اختیار کیا تو ظاہر سی بات آپ نے حق کو الٹ پھیر کر دیا یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی عقیدے میں عبادت میں سلوک میں جو شعار کے طور پر بعد میں اختیار کیا گیا اصول کے طور پر اختیار کیا گیا اگر آپ کسی دوسری جماعت سے وابستہ ہو رہے ہیں اور جماعت المسلمین سے انس والی جماعت سے الگ ہو رہے ہیں اور اسی کو ولا اور برا کا مقصد بناتے ہیں اسی کو شعار بنا رہے ہیں یا اس میں سے کسی بھی چیز کو تو ایسا مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا اس پر اعتماد کرنا یہ فرقہ بندی ہے یہ جو آپ نے جس چیز سے اپنے آپ کو جوڑا ہے وہ فرقوں میں سے بدا فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا اور یہ اگر کچھ چیزوں میں کچھ چیزوں میں قرآن حدیث پر عبادات میں کچھ چیزوں میں عمل کر رہی ہے شریعت پر تو جتنا عمل کر رہی ہے آپ اتنا سرات مستقیم سے قریب ہیں اور جتنی وہ سرات مستقیم کی مخالفت کر کر رہی ہے اتنا آپ بدت سے جڑ رہے ہیں جتنی دور ہو رہے ہیں اتنی آپ مخالفت میں جا رہے ہیں اور یہ الہدگی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا خسارہ ہے اور مسلمانوں کے راس المال کا نقصان ہے کیوں اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کی وحدت اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوتی ہے اسلام کی وحدت مجلوح ہوتی ہے اور جو کہ کلمہ توحید کا مدلول ہے مقصود ہے توحید الہی سے توحید صف پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں توحید اور اتحاد پیدا ہوتا ہے لیکن جب آپ نے الہدی اختیار کی اصول ضوابط میں بدت اختیار کی نیا قول اور نئے دین کے اصول بنا لیے کچھ نئے شعار اختیار کر لیے تو آپ نے اس وحدت کو توڑ دیا فروق اختیار کر لیا حزبیت اختیار کر لی اور کتنے فرقے ہیں اور کتنا تحزب ہے جماعت, مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر فرقہ بندی اختیار کرنا تحز اخت, اختیار کرنا اس میں کتنے نقصان ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹیں یہاں صرف انہوں نے اتنا جملہ کہا اور کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ شیخ احمد, احمد النجمی کی کتاب زلال ہے اس میں انہوں نے دس سے زیادہ نقصان بتائے ہیں فرقہ بندی کے سب سے پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے اس کی وجہ سے مخالفین کی سازشیں جو ہے کامیاب ہوتی ہیں جو آج ہو رہی ہے جس کا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں ہزبیت کے آٹھ دس نقصانات انہوں نے گرائے ہیں موٹے موٹے بڑے بڑے اور کہا کہ اس سے زیادہ نقصانات ہیں اور یہ جتنے لوگ اہل بیدت ہیں مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور جو ایسے بھی اہل بیدت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اہلیہ حق سے کاٹ کر اہل حق کو کمزور کر رہا ہے اور اہل بیدت کو طاقت دے رہا ہے آگے یہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو اسلامی دعوت کی طرف نسبت رکھنے والی جماعتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر جو اختلاف ہے نزا ہے تشتت ہے ہاں مسلمانوں کا شیرزہ بکھرا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ بدعتوں کی نشر و اشاعت ہے تعدد البیات ہے الگ الگ لوگوں سے الگ الگ بیعت بیان فلاں شیخ کے ہاتھ پر یہ بیعت کی فلاں شیخ کے ہاتھ پر وہ بیعت کی یہ مختلف بیعتیں ہیں دینی بدتی بیعتیں ہاں اور سرری تنظیمیں ہیں خفیہ طور سے کام کرنے والی تنظیمات ہیں یہ ساری چیزیں بہت اہم جملہ ہے جو تفصیل طلب ہے لیکن تفصیل کا موقع نہیں ہے ان ساری چیزوں نے جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے گمراہ کن افکار اور منحرف مناحج بناج کے لیے مسلمانوں کے اندر زرخیز زمین بنا دی ان چیزوں کی بنیاد پر ان کو زرخیزی حاصل ہے کہ عام نوجوانوں کو آسانی سے شکار کر لیتا ہے کوئی بھی ایک مجھے الفاظ نہیں ملتے کہ میں کون کس لفظ کو استعمال کروں جس سے حقیقی طور سے جہالت اور گٹیا پن کا اظہار ہو مرزا علی انجینئر اس کے کچھ کلپس میں نے دیکھی پتہ نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کئی لاکھ اس کے فالوورس ہیں مجھے لگتا ہے کہ جب یہودیوں نے اس کو لانچ کیا ہے تو وہ اپنے فالوورس دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو ہاں واقعی وہ ان کے خود کے اپنے افراد ہوتے ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہ جو صورتحال ہے جو انہوں نے بیان کی اس نے بہت ہی شاداب زمین اور زرخیز زمین مہیا کر دی ان لوگوں کے لیے کہ دیکھو اسے اختیار کیا جائے آئیے ہم ایک دو فتوے اور اس پر نگاہ ڈالیں کہ اہل حق کے مقابلے میں دوسری جماعتوں سے کی طرف نسبت کرنے کا کیا معاملہ اہل علم کی نظر میں ہے یہ جو میرے سامنے کتاب ہے اس میں شیخ ابن باز شیخ البانی مقبل ودائی ہاں شیخ ابن حسمین شیخ صعالح الفظان اللجرت الدائما سعودی عرب کے علماء کی ایک سرکاری کمیٹی جس میں بہت سارے علماء ہیں ان کے شیخ عبد المحسن العباس صعالح ال شیخ ال ابراہیمی المدخلی زید المدخلی شیخ احمد النجمی شیخ محمد الجامی اور اسی طریقے سے شیخ الغدیان بکر ابو زید حماد الصاری احمد شاکر ان علماء کے فتوی ہیں یہ عالم عرب اور بعض اس میں سے الجزائر وغیرہ کی سلفی ہے اس کے علاوہ دوسرے علماء کے فتوے بھی دوسری کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں جس میں ہندوستان پاکستان اور دوسرے مقامات کے معتبر بڑے بڑے علما ہیں ان میں یہ جو سوال ہے مشترک الگ الگ انداز میں سوال کیا گیا ہے وقت نہیں ہے کہ میں سب کو پڑھوں الگ الگ انداز میں کہ موجودہ دور میں جو مختلف قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں مختلف قسم کی جماعتیں پائی جاتی ہیں ان کی طرف مسبت کرنا ان سے جڑنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کی کیا گنجائش ہے تو جتنے علماء کے فتح ہیں واضح طور سے نام لے کر اشارے کے نائیں میں نہیں یہ ضروری ہوتا ہے اہل بدت کو واضح کرنا کہ جو آج کے دور کی نئی جماعتیں اور اس زمانے کی پیدا شدہ تنظیمیں ہیں دینی جماعتیں ہیں جو اپنے کچھ الگ عقیدے معیار اور منہج رکھتی ہیں ان کا جس میں جماعت المسلمین کا اخوان المسلمین کا تذکرہ ہے جماعت تبلیغ کا تذکرہ ہے حزب الحرار کا تذکرہ ہے حزب اصلاح کا تذکرہ ہے اور کئی جماعتوں کا تو انہوں نے بیان کیا کہ یمن کے عالم نے جمع کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ یہ ساری کی ساری جماعتیں اور تنظیموں سے وابستگی بدت ہے اہل حق سے علاحدگی ہے یہ نسبت جائز نہیں ہے اور شیخ ابن باز ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جماعت المسلمین ہو اہل تصوف ہو ہاں موجودہ دور کے جو جماعت تبلیغ ہوں، ان کے جو منہج ہیں عقیدے اعمال اور اصول ہیں اہل سنت وال جماعت کے متفقہ مسائل کے الگ ہیں اچھی طرح یہ جملہ سنیں اور دماغ میں بٹھائیں اور نہ سمجھ میں آئے تو تحقیق کریں کہ عقیدے میں اصول میں یہ اہل سنت وال جماعت اور صحابۂ کرام کے اصولوں سے الگ ہے لہذا یہ اہل سنت وال جماعت کے طریقے پہ کیسے ہو سکتے ہیں شیخ عبد المحسن العباد حافظ اللہ کا یہاں فتویٰ پڑھیں یہ کہتے ہیں کہ جب جماعت تبلیغ اور اخوان المسلمین کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا مدینہ کے آج محدث کہلاتے ہیں یہ کہا کہ یہ تمام فرقے جتنے بھی ہیں مختلف نئے فرقے آہ, یہ سارے کے سارے نئے فرقے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ محدفہ ہیں جدید ہیں ایجاد کردہ ان کی پیدائش چوتھی صدی ہجری میں ہوئی یہ پہلے موجود نہیں تھی آہ, یہ عالم اموات میں تھی اور وجود میں آئی چوتھی صدی میں ان کے جملوں کو میں اپنے الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں کہا رہا منہج قویم اور سیرات مستقیم صحیح راستہ اور سرات مستقیم تو اس کی میلاد اور اس کی اصل اور بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کے ساتھ ہی ہو گئی تھی جس پر کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوض کیے جانے سے ہی تو جو شخص اس حق کی ابتدا کرے گا اس ہدایت کی ابتدا کرے گا وہی صحیح سالم ہوگا وہی نجات پائے گا اور جو شخص اس سے ہٹ جائے گا وہ منحرف ہے یہ تمام فرقے جو بات کی ایجاد ہیں یہ تمام فرقے اور جماعتیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جو فرقے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ان کے پاس کچھ باتیں درست بھی ہیں کچھ باتیں خطا اور غلط بھی ہیں لیکن ان کی خطائیں بہت عظیم اور بہت بڑی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک ایک کو تفصیل سے بیان کروں گا آج جیسے جماعت تبلیغ ہے ہمارے گرد جو اہل تصوف ہیں ان کی صرف ایک ہی خطا عقیدے کی میں بتاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسلمان جو اللہ سے آخرت سے ڈرتا ہے اللہ کا ڈر رکھتا ہے اپنے آپ کو بچانا اور کامیاب کرنا چاہتا ہے وہ ان سے دور ہو جائے گا صرف ایک غلطی آج جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے کوئی ایک سلسلہ بھی محققین اور علماء معتبرین کے نزدیک وحدت الوجود حلول اور اتحاد کے عقیدے سے خالی نہیں ہیں وحدت الوجود عقیدے کو ماننا تمام انبیاء کرام علیہ سلاد والسلام کی دعوت اور بنیاد کو رد کر دینے کے برابر ہے ساری کائنات ایک ہی وجود ہے سب میں اللہ ہے آپ کے اندر میرے اندر کتے میں بلی میں فلاں جانور میں جھاڑ میں پیڑ میں پودے میں دیوار میں چھت میں سب میں اللہ ہے یہ ویزت الوجود کا مانا کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں اور ابن ابن عربی اس کو مانتے تھے جس کو ہمارے یہاں جتنے صوفی ہیں سب شیخ اکبر کہتے ہیں دیوبندی بریلوی آزاد صاحب اس کو عزت سے پیش کرتے ہیں ان کے یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو شرک ہے کفر ہے سب سے بڑا پرانے علماء احناب بھی اس کو یہود و نسارہ سے بڑا کفر کہتے ہیں علامہ ابن نبی اس کی شبلا کی تحویل اٹھا کے دیکھ لیجیے یہ ایک تفصیل کا موقع نہیں ہے دوسرے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی ہمارے گرد و پیش میں سلفیوں کے علاوہ جتنا گروہ ہے جتنے گروہ کسی کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں میں سب کے یہاں مجموعی طور پر کوئی انفرادی طور سے اس سے متفق نہ ہو تو وہ مستثنا ہے گروہی شکل میں اصولی بنیاد پر جتنے گروہ پائے پائے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے بارے میں کسی نہ کسی گمراہی کے ضرور شکار ہیں میں نے بار بار کہا ہندوستان پاکستان کے احناف کھل کر کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشری ماتوری دی ہے اور اشریت ماتوردیت اللہ تبارک و تعالی کی صفات جو قرآن و حدیث میں ہے اور جس کو اہل سنت والجماعت کے متفقہ طور پر اس کے سلسلے میں جو موقف ہے اشریت اور معتوردیت اس کے خلاف ہے وہ اللہ کے عرض پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں جس کو امام ابو حنیفہ خود سے کہتے ہیں یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں ابھی اس میں آپ دیکھیں گے رسالہ اخویہ جو میں نے بتایا یمن کے عالم کا ہے شیخ حسن البنا سعید ہوا تلمسانی عمر تلمسانی اور ایسے بڑے بڑے اخوان المسلمین کے جو بڑی بڑی شخصیات ہیں سید کتب یہ لوگ اللہ تعالی کی صفات اور اسما کے بارے میں کھلی ہوئی یا تو تعوی کر رہے ہیں یا شیخ حسین البنہ نے خود کہا کہ و صفات کے بعد میں بحث کا آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تفویض اختیار کی جائے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے معاملے کو کہ ہم اس کا معنی نہیں جانتے جبکہ امام احمد بن امتمیہ نے اور دیگر علماء صلف نے شدید رد کیا ہے کہ یہ تفویض گمراہی ہے صحابہ کا منہج نہیں ہے اللہ اس کے رسول پر الزام ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا جس کی تبلیغ کے لیے حکم دیا اس میں ایسے الفاظ استعمال کیے جو لوگوں کو سمجھ ہی میں نہ آئے صحابہ اکرام بھی اللہ کے ناموں اور صفات کے بارے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے اور یہ کہہ رہے کہ خاموشی اختیار کی جائے اس کا جو عربی میں مانا ہے ہم اس کو مانتے ہیں اس کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے علم رکھتا ہے اس کی جو صفات اور نام قرآن میں ہے ہم مانتے ہیں لیکن کیفیت کیسے اس کو نہیں جانتے اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں اسماع صفات کے باب میں میں نے صرف یہ دو چیزیں بیان کی ہیں اور اس ڈر سے بیان کی کتاب کو چھوڑ کر کہ میرے پاس شاید موقع نہ بچے بہت کم وقت بچا ہے اور بہت ہی اہم اور نازک کچھ باتیں بیان کرنا ضروری ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت انہوں نے اس کا تذکیرہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شخص اگر کسی جماعت کو صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرتا ہے اس کو بھی میں پورا نہ پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ میں بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول اللہ وسلم کی سنت کو صحابہ کے طریقے کو پورے طریقے سے اختیار نہ کرے اور کسی دوسری جماعت کو اختیار کرتا ہے جو بعد میں پیدا ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ جس جماعت کا جو امام ہے جو اس کا مؤسس ہے جو اس کا بنیاد ڈالنے والا ہے اس کے کچھ نہ کچھ خیالات ہیں جو قرآن حدیث سے صحابہ کے طریقے سے الگ ہیں لہذا جتنا وہ اس کو اختیار کرتا جاتا ہے اتنا وہ قرآن حدیث سے ہٹتا جاتا ہے اور اس کے مؤثر کے جو خیالات اس کو قبول کرتا ہے اسی کو اب دوستی اور دشمنی کا دین کا معیار قرار دیتا ہے وہ شخص جیسا کہ میں نے کہا کہ جو جماعت سے آپ جڑتے ہیں اب اس جماعت کے ماننے والا آپ کا دوست ہے بھائی ہے دوسرے کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں یہ بڑا نقصان ہے کا اور ہر جماعت اسی کو والا اور بڑا کی بنیاد بناتی ہے ایک طرف مسلمانوں میں ان کا یہ مانا جو طریقہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس کے تعلق سے کفر و کو فجور کے فتو کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان کے یہاں ایسا جھول نظر آتا ہے کہ آپ شیخ حسن البنا اور ان کے تحریروں میں مانا بولا محدودی صاحب رہے اللہ ان کی تحریروں میں دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کا ایک آیا میں اس کے جلسے میں شیخ حسن تقریر کی تو کہا کہ خسو دینی بالی کہ یہود سے ہماری دشمنی اور لڑائی دینی دشمنی نہیں ہے کون کہہ رہا ہے احوان المسلمین کے بانی حسن البنہ دینی اور لڑائی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان سے اچھے تعلقات اور دوستی کا حکم دیا ہے بلا بتائیے شیخ ابن باد سے اور دوسرے بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ کھلے ہمیں گمراہی ہے ایسا کہنا یہود سے ہماری دشمنی دینی ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم اپنے خلاف سب سے زیادہ شدید دشمنی میں یہود کو اور مشرقین کو پاؤ گے اس کے بعد نصارہ جو ہے وہ کچھ نرم نظر آئیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود تمہارے دشمن ہے تم کہہ رہے ہو کہ دوستی ان سے دشمن ہی نہیں ہے قرآن کو اپنا دوست مت بناؤ اور یہ سلمان نزوی صاحب جو ہے سعودی حکام پر لگاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اہل حق سے دور کرنا ہے یہ روافی شیعہ یہ نسارا کا ایجنڈا ہے جس پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں لوگوں کو جوش میں لا کر جہاد کے غلط معنی بیان کر کے لوگوں میں بدنام کیا خلافت کو بدنام کیا مسلمان حکام اور علما کو کافر قرار دیا تکسال کھول دی کار تقفیر کی تو بہرحال یہ اور بھی کچھ فتوے ہیں لیکن میرے پاس جو ہے وقت نہیں ہے کہ شیخ احمد نزبی کی اور کچھ علماء کی میں محت... فتوے پڑھنا چاہتا تھا لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے یہاں میں نے یہ تذکرہ کیا تھا یمن کے یہ صاحب تھے فیصل ابن ابزا عب، جو ہے قائد الجاشدی جنہوں نے اخوان المسلمین چھوڑی تھی انہوں نے اختصار کے ساتھ جو ذکر کیا کہ میں نے کیوں اخوان المسلمین چھوڑی تو اس کے کہا کہ یہاں عقیدے کا کوئی قاعدہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے آ, <coughs> اور جس کی بنیاد پر وہ دعوت وغیرہ کا کام کریں اسی طریقے سے اپنی دعوت میں دعوت و تبلیغ کے کام میں توحید پر اور عقیدے کو عقیدے کی صفائی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے میں نے اخوان المسلمی چھڑی جو اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے اسی طریقے سے انہوں نے اور بھی کئی چیزیں بیان کی میں صرف ان کے عناوین ذکر کروں کہ ان کے یہاں صفات کی نفی ہے اس پر انہوں نے شیخ حسن البنا اور کئی لوگوں کے اقوال حوالے کے ساتھ پیش کیے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ صفات کا انکار ایک طرف ہے دوسری طرف تفویض کی بات ہے تیسری طرف مہدی کا انکار ہے حسن البنا صاحب نے ایک اپنی ایک تحریر میں کہا ان کی کتاب حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ حسن حز خوش قسمتی سے ہم صحیح سنت میں دیکھتے ہیں کہ جو مہدی کا دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا بلکہ مہدی کے دعوے سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعف اور وضع پر گردش کرتی ہیں یعنی یا تو ضعیف ہے یا موضوع ہے من گڑت ہے لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ امام مہدی سے متعلق یا آنے والے ہیں کم سے کم پچاس حدیثیں ہیں جس میں سے متعدد صحیح ہیں کچھ حسن ہے اور کچھ اس سے کم درجے کی ہیں علامہ آ, امام سفاری کہتے ہیں کہ مہدی کے خروش کا ایمان رکھنا واجب ہے جیسا کہ اہل علم کے نزدیک مقرر ہے اور تمام اہل سنت وال کے یہاں اس کو اختیار کیا گیا ہے, ان کے عقیدے کی کتاب میں مدون ہے امام ناصردین البانی رحم اللہ وغیرہ نے بھی اس کی حدیث کو تواتور کے ساتھ بچایا موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل کو پیش کروں اسی طریقے سے انہوں نے ایک بات کہا کہ ولا اور برا کا معاملہ ان کے یہاں واضح نہیں ہے جیسا کہ ذکر کہ یہودیت سے تعلق جوڑنے کی بات کر رہے ہیں پھر اس میں اور بھی اقوال پیش کیے اور اہل وطن کی طرح ان کو حق دیں گے جو مسلمانوں کی طرح اور ایسی بہت ساری باتیں یہ کہتے ہیں کہ شیعوں سے بھی ہماری وابستگی چلے گی وہ شیعہ جو صحابے کرام کو مسلمان نہیں مانتے وہ شیا جنہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اللہ کے رسول صاحبہ سے لے کر صحابہ کے زمانے میں کے تک آج یمن میں شام میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں یہ پیچھے نہیں ہٹتے ان سے ان کی دوستی ہے ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور جو سلفیت ہے جو پوری دنیا میں اسلام پھیلا رہا ہے سعودی عرب قرآن کو پھیلا رہا ہے دین کو پھیلا رہا ہے دعا کو پھیلا رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے توحید کو پھیلاتا ہے توحید کی بنیاد پر قرآن حدیث کو دستور بناتا ہے اپنے ملکہ کے لیے وہ ان کے یہاں سب سے بڑے مجرم ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وراثت کی حکومت چلا رہے ہیں اللہ رسول البانی کی بڑی لمبی تشریح ہے اس کے آخر میں لیکن اسے پیش نہیں کر پاؤں انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو خطاب کر کے بڑی پیاری نصیحت کی ہے کہ یہ تصفیہ اور تربیت کے ذریعے اللہ کے رسول نے انقلاب برپا کیا لوگوں کی تربیت کی یہ دھوکہ دہی تکفیر دھماکوں اور جوشیلے جذباتی ناروں کے ذریعے سے نہیں جہاد کا درجہ بہت بعد میں آتا ہے پہلے آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے جیسے اللہ کے رسول نے کیا اور جو طریقہ آپ نے اختیار کیا کبھی بھی امت کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا انہوں نے مثالیں دی علامہ راسور الجزائر میں کیا ہوا تیونس میں کیا ہوا آج لیبیا میں کیا ہو رہا ہے ان نوجوانوں کو جذباتی طور سے اٹھایا مسلمانوں کی جو حکومت تھی اسے اکھاڑ پھینکا اب نئی حکومت نئے حالات کیا ہے وہاں خاموش ہے یہ لوگ سعودی عرب پر تو خوب تنقیدیں آتی ہیں سوشل میڈیا پر اخبارات میں وہاں ایسا ہے وہاں ویسا ہے جہاں آپ نے انقلاب بربا کیا حکومت کو اکھاڑ کر پھینک دیا آج وہاں روز قتل ہو رہا ہے سنوں کا مسلمانوں کا روز جو اسلام کے خلاف سازشوں پر عمل ہو رہا ہے وہاں خاموش کیوں ہے اب یہاں کیا علامہ الماری نے کہا کہ یہ لوگ اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں یہ میں بھی بہت پہلے سے بار بار کہہ رہا ہوں غیر اسلامی طریقے سے یہود نصارہ کے ووٹنگ اور انتخاب کے طریقے سے اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کب قائم ہوگی اللہ جب چاہے گا تب قائم کرے گا آپ کے پاس وہ اسی کے مکلف ہے جتنی آپ کو طاقت ہے جو کام آپ کر سکتے ہیں اسلح کا تربیت کا اور عقیدے کی بنیاد پر وہ کام کیجیے یہ سلفی مہاراج ہے یہ رسول کا طریقہ ہے تمام رسولوں کا طریقہ ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے انہوں نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ ان کے یہاں یہود کی خباست کے باوجود ان سے دوستی کا معاملہ کیا گیا اسی طریقے سے شیخ حسن البنا ان کی جماعت جو ہے وہ میلاد النبی کے جلسوں میں شریک ہوتی تھی شرکیہ اشعار پڑھتے تھے شرکیہ اشعار پڑھتے تھے میلاد میں شریک ہوتے تھے میلاد کے جلوس میں شریک ہوتے تھے سیدہ زینب کے قبر پر حاضر ہو کر ان کے عرس میں شریک ہو کر حسن البنا تقریر کرتے اور ایک لفظ بھی شرک کے رد میں نہیں کہتے اسی لیے کہا کہ ان کے عقیدے کی اہمیت نہیں ہے اور شرک اکبر اور شرک اصغر کو یہ معمولی سمجھتے ہیں شیخ اوا عمر تلمسانی اور یہ لوگ خود حسن البنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صوفی آدمی تھے طریقے حصافیہ شازلیہ سے ان کا تعلق تھا یہ خود کہتے ہیں دمنہ ایک شہر تھا وہاں کے حسافیہ سلسلے میں مغرب کی نماز کے بعد مسجد توبہ میں روزانہ رات میں یہ بیٹھتے تھے ذکر و فکر میں مراقبے میں اور ان کے طریقے سے سلسلے سے جو ہے انہوں نے فائد حاصل کیا اور یہ بعد میں حضرت البنا کہتے تھے لوگوں کی اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہوا ہے جو صوفیہ نے اختیار کیا ہم کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ ہوا جو اللہ کے رسول سلم نے بتایا قرآن و حدیث کا طریقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ دین اور حکومت قائم کرنے کا وہ طریقہ جو رسول نے بتایا وہ جو اہلا سبیل ربی کا اپنے رب کے راستے کی طرف ایک مت معذرت اور اچھے جدال کے ساتھ دعوت دو یہ دعوت کا طریقہ اللہ نے اور رسول نے بتایا یہ جھگڑے کا لڑائی کا جوش جذبے کا نہیں اس میں وقت لگتا ہے تربیت کرنے میں تفسیہ کرنے میں اسی طریقے سے قبروں کی طرف جو ہے سفر کرنا امام یہ روزانہ ہر جمعہ کو یہ سفر کر کے ایک شیخ تھے امام دسوکی کی قبر کی طرف زیارت کرنے جاتے تھے حسن البنا اسی طریقے سے صوفیوں کی یہ تعریف کرتے ہیں صرف حسن البنا نہیں بلکہ ان کے بہت سارے متعلق بھی یہاں اب موقع نہیں بچا ہے صرف پانچ منٹ ہے اور ایک بہت ہی اہم موضوع پر میں کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں ان کے یہاں فتحوں کا یا نے لکھا کہ جب اس طریقے سے اور مردوں کے اختلاط میں کوئی فرق نہیں ہے کالجوں میں پڑھ سکتی ہیں کسی نے شراب کے جائز ہونے کا فتوا دیا ہاں بحرین کی پارلیمنٹ میں اخوانیوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں شراب کو لائسنس اور اجازت دی جا سکتی ہے جب سلفی ممبران نے اعتراض کیا تو کہا کہ لال وڑا سبیل پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قدم پیچھے نہیں لے سکتے ہم اسی طریقے سے یہاں میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسماعیل شکتی امام یوسف القرزاوی اور کئی اخوانیوں کا یہ ذکر ہے وہ کہتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اسلام پسندی ہے اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ میں کچھ اقتدار آیا اور بات ٹی وی چینل پہ اور اس پر گفتگو بھی تو کہتے ہیں کہ حریت اور آزادی اسلام سے زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہے ہاں جمہوریت اسلام سے اہم ہے اس انسان کی آزادی اسلامی قوانین سے اہمیت کی حامل ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حوالوں کے ساتھ میرے سامنے تحریریں موجود ہیں اور آل ریکارڈ یہ چیزیں موجود ہیں اسماعیل شکتی بڑا عالم اور بڑا بڑی شخصیت یعنی یہ ان کا ڈھونگ اور دکھاوا ہے کہ ہم اسلام پسند ہیں ظاہر میں اسلام پسند حقیقت میں لبرل مسلمان ہیں آزادی اختیار کرنے والے کہ جب جہاں جیسے حالات ہوں اپنے آپ کو بدل لیا جائے قرآن حدیث کو تبدیل کر دیا جائے یہاں میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ان کے یہاں جیسے واطنیت ہے صوفیت ہے،, ہاں، ہے ایسے ہی ان کے یہاں خارجیت ہے خارجیت کس معنی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے حکم بنایا تو جو حکم بنے اور جنہوں نے بنایا اور جنہوں نے اس کو قبول کیا وہ سب کافر ہو گئے اور پھر انہوں نے صحابہ کرام کو کافر قرار دے کے ان کے قتل کو مباہ قرار دے دیا چنانچہ عبد الرحمان ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا تین لوگ ایک ہی وقت میں مار... قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا خارجہ ماویہ امر بناس اور حتح علی حتح امراث رضی اللہ تعالیٰ حملہ ناکام ہوا حتیہ امیر ماویہ یا حتیہ امر بناس بیمار تھے ایک پر کام ناکام ہوا حفتہ علی پر حملہ کامیاب ہوا اور شہید ہوئے اور وہ اس کو صحیح سمجھتا تھا یہ hmm. بالاسلام کیا حدسہ الحد کیا ہے کچھی عمر کے لوگ اللہ کے رسول نے خارجیوں کی جو صفت پہنچائی قیامت تک رہیں گے کم عمر کے لوگ آج ہمارے درمیان میں علما چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جو نئی عمر کے ہیں جو قرآن عزیز کا گہرا علم نہیں رکھتے جو عالم نہیں ہے صفحہ الاحلام یہ بیوقوف لوگ ہیں مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں غیر مسلموں سے دوستی کرتے ہیں دیکھیے یہ اخوانی اور نئی تحریکوں میں آپ کو یہ چیز نظر آئے دی. کسی کو یہ خارجی لوگ جو کافر قرار دیتے تھے تو کافر کہنے کا کمی ایک بدعت التکفیر کہلایا جاتا ہے تکفیر کہے, یہ تکفیر کی بدعت ہے۔ میں صرف اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے اس میں دو اہم نازک معاملہ ہے۔ آپ جب کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ اور رسول کی طرف سے حکم لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو دوسرا فائنو ہے کہ آپ کی طرف کفر لوٹائے گا جیسا کہ حدیث ہے۔ کسی کو کافر قرار دینے کے کچھ ضوابط ہیں کچھ شرائط ہیں۔ اور اگر آپ کسی آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبان سے یا عمل سے کوئی کفری کام کر رہا ہے کوئی کفری بات بول رہا ہے تو ایسا ہونے کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے کیونکہ کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ اس کے فیل اور کال کے باوجود وہ کافر نہ ہو مثال کے طور پہ کسی سے کوئی کام یا فیل یا کال زبردستی بولا جائے وہ مکراہ ہے مجبور ہے تو ایسا شخص بالاتفاق اتفاق کافر نہیں ہوگا کوئی جہالت ایسی جہالت کا شکار ہے جو اس کے لیے ازر بن سکتی ہے کوئی تعمیویل کی بنیاد پر کسی بات کا انکار کر رہا ہے کفریات چیز کو اختیار کر رہا ہے تو ایسے آدمی کو کھلے طور پر کافر نہیں کہا جا سکتا ہاں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا ہاں لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے خارجیوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے جو تفیر کا واپ کھول دیا اس سے کیا معاملہ نکلا کہ آم طور سے لوگوں کو کافر قرار دینا شروع کیا تو بہت سارے مسلمان کافر قرار دے دیے گئے اور اس پر جو نتیجہ نکلا کہ مسلمان کے لیے مسلمان کے خون کو جان مال کو حلال بنا دیا گیا چرانچے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں الجزائر میں ٹیونس میں ہاں یمن میں اور بہت سارے اس سے پہلے شام میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ اخوانی یہ بڑے بڑے حکام المسلمین کو قتل کرتے ہیں علما کو قتل کرنے کا فتوا دیتے ہیں یہ مردہ دو گئے جبکہ کفر کفر کے جاتے ہیں. ہر کفر سے, اسلام سے آدمی خارج نہیں ہو جاتا اور ہر شخص کو کافر نہیں دے دے, دے, قرار دیا جا سکتا چورانچے اس کے نتیجے میں قتل کیا گیا مسلمانوں کو آگ لگائی گئی بم دھماکے کیے گئے ہاں عراق میں صدام حسین کی حکومت کے بعد امریکہ کی قیادت میں ایرانی سیاہ سنیوں کا قتل عام کرتے رہے صرف بغداد میں جو ان کے جانے کے سال بھر کے اندر چھ لاکھ سے زیادہ سنی مسلمانوں کو شیوں کے محلے کے باہر دھماکہ کیا جاتا جواب میں سنیوں کے گھر میں گھس کا قتل کیا جاتا گرفتار کیا جاتا کہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ایسا مختلف جگہوں پر اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں میرے پاس دو چار منٹ صرف بچے ہیں اسی طریقے سے اس کی وجہ سے جو ہے آ, ایسے بے وقوف اور جاہر لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے عام مسلمان علما بڑے بڑے علما کو نشانہ بنایا مسلمان روسا اور حکام کو جو ہے ان کو معطل قرار دیا کاضی کا کام نہیں ہے ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ کافی ہو گیا یہ مسلمان ہو گیا چرانچے سموتا بکھر گئی گئی مسلمانوں کی جماعت بکھر گئی ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے عزت اور آبرو جائز اور حلال بن گئی جس کو اللہ اور رسول نے جو ہے وہ حرمت والا عظمت دیا تھا. یہاں میں صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تکفیر کے متعلق سیلفی منہج کیا ہے کہ سخت احتیاط برتا جائے لوگ یہ مشہور کر رکھا ہے پروپیگنڈا کیا ہے کہ اہل حدیث دوسروں کو کافر کہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں پوری ذہانت داری کے ساتھ اور حوالوں اور دلیلوں کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر مسلمان گروہوں میں کسی کو کافر کہنے کے سلسلے میں شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے والا سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا کوئی گروہ ہے تو وہ الحدیز کا ہے اور عزیز قفر تکفیر مطلق اور تقفیر معین میں فرق کرتے ہیں یعنی مطلق طور پر کہنا کہ جو ایسا کرے گا کافر ہو جائے گا یہ الگ ہے کسی خاص انسان یا گروہ کو کہنا کہ یہ سب کے سب کافر ہے یا فلاں آدمی کافر ہے یہ جائز یہ درست نہیں ہے اس میں احتیاط برتتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا وقت نہیں ہے میں علامہ ابن تعمیر کا ایک کال پیش کر رہا ہوں کہ اگر, اگر, اگر وہ کہتے ہیں علامہ ابن تعیمیہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو اگر وہ خطا کر رہا ہے یا غلطی کر بھی رہا ہے تو اس کو کافر قرار دے وے. ہاں جس پر کہ حجت یہاں تک کہ اس پر بجت قائم ہو اور راستہ صحیح بات اس پر واضح اور صاف ہو جائے چنانچہ جس شخص کا اسلام مسلمان ہونا یقینی طور سے ثابت ہے شک کی بنیاد پر اس سے اسلام کو زائل نہیں مانا جائے گا بعد سوائے اس کے کہ اس پر حجت قائم ہو اور شبہ کا اضالہ ہو جائے حجت قائم ہو صبح کا اضالہ ہو جائے تشریح کا موقع نہیں ہے امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں امام مالک امام مدینہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر 99 راستے سے کافر ہونے کی وجہ موجود ہو لیکن 99 کے مقابلے میں کوئی ایک وجہ ایسی موجود ہو جس سے اس کو مسلمان یا مومن مانا جا سکتا ہو تو میں اس مسلمان پر حسن زن کی بنیاد پر اس کو مسلمان سمجھوں گا کافر قرار نہیں دوں گا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جہمیہ کے علماء سے مناظرہ کیا یہ آخری کال میں پیش کر رہا ہوں امام احمد بن حنبل جہمیہ کے لوگوں سے مناظرہ کیا بڑی غور سے سنی ہے. یہ ہمارے ایما بڑے گہرے علم والے تھے یہ دو لائن میں چار لائن میں جو بات بیان کرتے تھے وہ ہمیں کتاب پڑھ کر بھی معلوم نہیں ہوتا لکھ کر بھی معلوم نہیں ہوتا امام احمد کہتے تھے کہ اگر میں انا لوکل تو او لکم لکفر سے مقابل سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاں, تم جو بات کہہ رہے ہو اگر تمہاری بات میں کہوں تو میں کافر بن جاؤں گا تمہاری بات میں کہوں گا تو میں کافر بن جاؤں گا ولا کنی لا کا فرکم لیکن میں تم کو کافی قرار نہیں دیتا, دیتا کیوں عندی اس لیے کہ تم میرے نزدیک جاہل ہو جو کال تمہارا ہے وہ کال اگر میں کہوں گا تو کافر ہو جاؤں گا لیکن تم وہی کال کہ میرے نزدیک کافر نہیں بن رہے ہو اس لیے کہ تمہارے اندر جہالت ہے امام محمد بن عبد الحاب نے یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی غیر اللہ کو یہاں تک کہ شیخ ابد جیلانی کی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے یا سید بدوی کی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے تو اس کے سامنے اس کی دلیل اور علم کو بیان کیے بغیر اس کو کافر نہیں کہا جائے گا بتایا جائے گا کہ دیکھو یہ عمل اللہ کے علاوہ کے لیے کیا جا رہا ہے تو کفوار شل کو ہو جائے گا اس کو سمجھایا جائے دلیلیں دی جائیں اس کے باوجود جب نہیں مانے گا تب اس پر حکم کو لگایا جا سکتا ہے اس سے پہلے اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا سلفی مرحج کے چند اصولوں کی روشنی میں یہ میں نے کچھ اہل بدت سے متعلق بات بتائی کہ سلفی مرحج کی روشنی میں بدت اور اہل بدت سے نفور لازم ہے اگر سلفی حضرات بھی اہل بدت سے اور بدعت سے گڑ مل جائیں تو پچھلی قوموں کی طرح اس امت میں بھی حق اور باطل آپس میں مل جائیں گے لوگوں کو پتا ہی نہیں چلے گا توحید کیا ہے شیر کیا ہے جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ فلاں جماعت سے وابستہ ہے فضائل امال بیان کر رہا ہے بیس سال ہو گئے پچیس سال ہو گئے ایک شخص ہے اتحاد و اتفاق کی دعوت دے رہا ہے لیکن ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کیا ہے جس کی دعوت سے انبیاء کرام دین کی تعلیم شروع کرتے تھے جو پہلی چیز مسلمان کو سکھانے کا حکم ہے جو تمام انبیاء کی دعوت اور بنیاد ہے توحید پتہ ہی نہیں ہے جب وہ خود نہیں جانتے تو توحید کو پھائلائیں گے کیسے اسی طرح اور بھی اصولوں میں میں چیز صرف ایک جملے میں بیان کر دوں کہ نصوص میں تفریح کرنے کا ایک جو اہل بدت کے یہاں طریقہ پایا تھا قرآن قرآن کو ایک دوسرے سے رد کرنا قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے رد کرنا تو اس میں سید قطب صاحب کا بالکل واضح قول ہے جو میں نے پچھلے درس میں شاید پیش کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ عقائد کے معاملے میں حادی سے احاد دلیل نہیں ہیں نہیں میں نے دوسرے درست میں بیان کیا عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا امام شافعی امام شاطبی اور دوسرے امہ اظام امام بخاری نے بالکل واضح طور سے بتایا ہے کہ اہل سنت کا یا اہل جمہور علماء امت کا یہ متفقہ اصول ہے کہ اگر کوئی حدیث ثابت ہے چاہے وہ خبر واحد ہو امت نے اگر اسے قبول کیا ہے تو اسے عقیدہ عبادت ہر چیز ثابت ہو متواتی اور آحات میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے جب کہا ہے کہ جو میں دے دوں جو حدیث ہے قبول کرو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو رسول دے لے لو جس سے منا کر دے تو آپ نے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متواتی حدیث کو لینا اور آہت کو چھوڑ دینا اور رد کیا ہے بہت شدید رد کے ان لوگوں کا جو آہات کا رد کرتے ہیں عقیدے میں عبادات میں یہ متضلا کا مذہب تھا پھر بعد میں کچھ فوکھائے اہناف نے اور مقلدین نے اس قول کو اس لیے قبول کیا کہ بعض حدیثوں کو وہ دیکھتے تھے کہ اس سے ہمارا مسئلہ کرد ہوتا ہے اب حدیث کو کیسے رد کریں تو ایک اصول بنا کے ان حدیثوں کو رد کر دیا یہی سید قطب بھی کہتے ہیں یہی ہمارے یہاں کے جاہل لوگ بھی کہتے ہیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیدت جہالت کی وجہ سے فریب کی وجہ سے حق کو نہ جاننے کی وجہ سے قرآن حدیث کی گریلوں کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہے سلفی منہج یہ کہتا ہے ڈراتا ہے سچائی کو پیش کرتا ہے تمام دنیا کے مسلمانوں بلکہ انسانوں کا بھلا چاہتا ہے کہ آپ اس حق کو قبول کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اور وہ حق آج روئے زمین پر سلفی منہج الحسن وال جماع کی شک منہج کی شکل میں موجود ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اسی کی اتباع کرنے کی توفیق فرمائے اور حق کو نقصان پہنچانے والے جو, جو طاقتیں ہیں گروہ بندیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے دیگر مسلمانوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن بیدک کو پھیلا رہے ہیں شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں قرآن حدیث کی بجائے ان چیزوں کو اختیار کی ہوئے جو لوگوں کے بعد میں ایجاد کردہ اصول زاپتے ہیں لہٰذا ان کی محنتیں رائے گا جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ ان کو بھی صحیح توفیق دے ہم کو بھی اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے وہ آخر صلی اللہ علیہ نبی محمد